أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها، جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لان اجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وہی ہے اللہ جو تمہیں خوشکی اور تری میں چلاتا ہے حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں سواروں کو پاکیزہ موافق ہوا کے ساتھ لے چلتی ہیں اور وہ ان سے خوشی یا خوش ہوتے ہیں تو اچانک ان کشتیوں پر طوفانی ہوا آ پہنچتی ہے اور لہریں ان پر ہر طرف سے امڈ آتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک و طوفان میں گھیر لیے گئے ہیں تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے فلما تم تعملون پھر جب اس اللہ نے انہیں نجات دے دی تو وہ فورن ہی زمین میں نہ حق سرکشی کرنے لگتے ہیں اے لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے تم دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھا لو پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو عمل تم کیا کرتے تھے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف یوسیرکم وہ تمہیں چلاتا یا چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے خشکی میں یعنی اس نے تمہیں قدم عطا کیے جن سے تم چلتے ہو سواریاں مہیا کیں جن پر سوار ہو کر دور دراز کے سفر کرتے ہو اور سمندر میں یعنی اللہ نے تمہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ دی تم نے وہ بنائے تم نے وہ بنائیں اور ان کے ذریعے سے سمندروں کا سفر کرتے ہو پھر وہی قوہم کا مطلب ہے جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ یعنی محاصرہ کر لیتا ہے اور پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اسی طرح وہ جب سخت ہواؤں کے تھپیڑوں اور تلاتم خیز موجوں میں گھر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے پھر یعنی پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں عام حالات میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں انہیں بھی اللہ نے اختیارات سے نواز رکھا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں لیکن جب اس طرح شدائد میں گھر جاتے ہیں تو یہ ساری شیطانی فلسفے بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے اور پھر صرف اسی کو پکارتے ہیں اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت میں اللہ واحد کی طرف رجوع کا جذبہ ودیات کیا گیا ہے اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت میں اللہ واحد کی طرف رجوع کا جذبہ رجوع کا جذبہ ودیات کیا گیا ہے انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے یا فطرت کو دبا دیتا ہے لیکن مصیبت میں جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت عود کر آتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ توحید فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے جس سے انسان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے انحراف فطرت سے انحراف ہے جو سراسر گمراہی ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرقین جب اس طرح مصائب میں گھر جاتے تو وہ اپنے خود ساختہ مبودوں کی, کی بجائے صرف اللہ ایک کو پکارتے تھے صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے حضرت اکرما رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا اللہ ہی ہوگا یا خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے بہوالے سنن النسائی حدیث نمبر چار ہزار بہتر و سنن ابی داود حدیثث نمبر دو ہزار چھ سو تریاسی اور ذکر البین فصیحہ حدیث نمبر سترہ سو لیکن افسوس امت محمدیہ کے عوام اس طرح شرک میں پھنسے ہوئے ہیں کہ شدائد دو عالام میں بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے فوت شدہ بزرگوں کو ہی مشکل کشا سمجھتے اور انہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اسلامی منگ کا نبا کیا آہ فلیب کی من کیا منکانہ باقیہ پھر یہ انسان کی اسی ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ابھی آیت نمبر بارہ میں بھی گزرا اور قرآن میں اور بھی متعدد مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا تم یہ ناشکری اور سرکشی کر لو چار روزہ متا زندگی سے فائدہ اٹھا کر بلاخر تمہیں ہماری ہی پاس آنا ہے ہمارے ہی پاس ہمارے ہی پاس آنا ہے پھر ہم تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے, رہے ہو گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو گے بتلائیں گے یعنی ان کو سزا دیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما مفل ان فاختال طبيه نبات الاضم مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الاض ذخر حتى اذا اخذت الاض ذخر فها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالامس بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کیسی ہے جس جسے ہم نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئیں جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہو گئی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل کاٹنے پر قادر ہیں تو ہمارا حکم عذاب مطلب رات یا دن کو اچانک آ گیا چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا گویا کل وہ تھی ہی نہیں گویا کل وہ تھی ہی نہیں اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت دیتا ہے للذین احسن الحسن ولا ولا ولا ولا اصحاب فيها خالدون جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید دیدار الہی ہے اور ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نے نہیں ڈھانپے گی اور ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہیں ڈھاپے گی یہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِّنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وَجُوهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے اور انہیں زلت ڈھاپ لے گی کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا يو لگے گا کہ ان کے چہروں پر تاریخ رات کے ٹکڑے اوڑھا دیے گئے ہیں یہی لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے و یوم نحشرہم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم آت وشرکاؤکم وقال ما تعبدون اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف حسیند فعیل بیمانہ مفعول مفہول ہے ای محسوداً یعنی ایسی کھیتی جسے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہو اور کھیت صاف ہو گیا ہو دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی سے تشبیح دے کر اس کے عارضی پن اور ناپائیداری کو واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشو و نما پاتی اور سرسبز و شاداب ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اسے کاٹ اسے کاٹ کرفنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے پھر اس زیادتن کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن حدیث میں اس کی تفسیر دیدار باری تعالی سے کی گئی ہے جس سے اہل جنت کو جنت اور جنت کی نعمتیں دینے کے بعد مشرف کیا جائے گا بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 181 پھر گزشتہ آیت میں اہل جنت کا تذکرہ تھا اس میں بتلایا گیا تھا کہ انہیں ان کے نیک عملوں کی جزا کئی کئی گناہ ملے گی اور پھر مزیدار دیدار الہی سے نوازے جائیں گے اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا اس سے سے مراد کفر و شرک اور اس کے ساتھ دیگر معاصی ہیں پھر جس طرح کے اہل ایمان کو بچانے والا اللہ تعالی ہوگا وہ انہیں اس روز اپنے فضل خاص سے نوازے گا علاوہ ازئیں ان کے لیے اللہ تعالی اپنے مخصوص بندوں کو بھی شفات کی اجازت دے گا جن کی شفاعت و قبول فرمائیں گے جن کی شفات و قبول فرمائے گا پھر یہ مبالغہ ہے کہ ان کے چہرے اتنے سخت سیاہ ہوں گے اس کے برعکس اہل ایمان کے چہرے تر و تازہ اور روشن ہوں گے جس طرح سورہ اہل عمران آیت نمبر ایک سو چھ یوم طبیعت دوجو ہوں تسوت دوجو سورہ ابسہ آیت نمبر اٹھتیس سے لے کر اکتالیس تک اور سورہ قیامہ آیت نمبر بائیس سے لے کر چوبیس میں ہے پھر جمیان سے مراد شروع سے آخر تک کے تمام اہل زمین آسمان اور جنات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا جس طرح کے دوسرے مقام پر فرمایا فلم احدا ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے پھر ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو دوسری طرف کر دیا جائے گا یعنی اہل ایمان اور اہل کفر و شرک دونوں کو الگ الگ ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا جائے گا جیسے فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر آیت نمبر انسٹھ سورہ روم آیت نمبر 43 اس دن لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے یا اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے یعنی دو گروہوں میں اصیرون صدعین بہوال ابن کثیر لوگ دو گروہوں میں ہو جائیں گے پھر یعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا وہ ختم کر دیا جائے گا اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ان کے معبودین اس بات کا انکار کریں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَفَ بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنَنَا چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے وہاں ہر نفس شخص جانچ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے اے نبی کہہ دیجیے تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور کون ہے جو دنیا کے کاموں کے تدبیر دنیا کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو وہ کافر ضرور کہیں گے اللہ تو کہہ دیجئے کیا تم پھر اللہ سے ڈرتے نہیں یہی تو اللہ یہی تو اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو کدہ حق قط کری میں تم عبی قیال اللہ حق لا میں اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی فرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ انکار کی وجہ ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تم کیا کچھ کرتے تھے اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور وہ کافی ہے اس کی گواہی کے بعد کسی اور ثبوت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی یہ آیت اس بات پر نسر سری ہے کہ مشرقین جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے وہ محض پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرستی کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات تو بتوں کے لیے ہیں بلکہ وہ اکل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجنے شروع کر دیتے تھے جس طرح کہ حضرت نور علیہ السلام کی قوم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے جس کی تصریح جس کی تصریح صحیح بخاری میں موجود ہے دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کتنا بھی نیک ہو حتیٰ کہ نبی و رسول ہو اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا اس کے متبعین اور عقیدت مند اسے مدد کے لیے پکارتے ہیں اس کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انتظام کرتے ہیں میلے ٹھیلے کا انتظام کرتے ہیں لیکن وہ بے خبر ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت والے دن کریں گے یہی باب سر احقاف آیت نمبر پانچ اور چھ میں بھی بیان کی گئی ہے پھر یعنی جان لے گا یا مزہ چکھ لے گا پھر یعنی کوئی معبود اور مشکل کشا وہاں کام نہیں آئے گا کوئی کسی کی مشکل کشائی پر قادر نہیں ہوگا پھر اس آیت سے بھی واضح ہے کہ مشرقین اللہ تعالیٰ کی مالکیت خالقیت ربوبیت اور اس کے مدبر الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوحیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا آج کل کے بہت سے مدعیان ایمان بھی اسی توحید الوحیت کے منکر ہیں تشابہت بحد علوبہ ہدم اللہ تعالی پھر یعنی رب اور الہ مطلب تو یہی ہے جس کے بارے میں تمہیں خود جس کے بارے میں تمہیں خود اعتراف ہے ہر چیز کا خالق و مالک اور مدبر ہوئی ہے پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود بنائے پھرتے ہو وہ گمراہی کے سوا کیا ہے تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی تم کہاں پھرے جاتے ہو پھر یعنی جس طرح یہ مشرقین تمام تر اعترافات کے باوجود تمام تم اعترافات تمام تر اعترافات کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اسی طرح تیرے رب کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے یہ وہی بات ہے جسے دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے نیمت حَقَّت حَقَّت فرین <الْكَافِرِين> ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين لكن أذابك بات كافر فرصابت ہو گئ فر الله تعالى فرماتها قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون كهدي جيه کیا تمہارے بناوٹی شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے لوٹا مطلب دوبارہ پیدا کر دے کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر وہی لوٹائے گا لہٰذا تم کہاں بہکائے جاتے ہو قل حقیقویقی فتح کہہ دیجیے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو کہہ دیجیے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے پھر کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ حقدار ہے جو خود ہدایت یافتہ نہیں مگر یہ کہ اسے حق کی ہدایت دی جائے چنانچہ تمہیں کیا ہوا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو وَمَا يتبع أكثرهم إلّا ظنّا اِن علیم اور ان کافروں میں سے اکثر گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديقا الذي بين يديه ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا للكتاب لا ريب فيه من رب العالمين اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گھر لیا گیا ہو بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں اور ان تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتر اهو قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے گھڑ لیا ہے اے نبی کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف مشرقین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو کیا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں نہیں یقینا نہیں پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا تو پھر تم ہدایت کا رستہ چھوڑ کر کہاں پھرتے جا رہے ہو یا کہاں پھرے جا رہے ہو پھر یعنی بھٹکے ہوئے مسافرین راہ کو رستہ بتانے والا اور دنوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ تعالی ہی ہے ان کے شرکاء میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ کام کر سکے پھر, یعنی پھر پیروی کے لائق کون ہے وہ شخص جو دیکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا یا وہ جو اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود رستے پر چل بھی نہیں سکتا جب تک کہ دوسرے لوگ اسے رستے پر نہ ڈال دیں یا ہاتھ پکڑ کے یا ہاتھ پکڑ کر نہ لے جائیں پھر یعنی تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے تم کس طرح اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر ٹھہرائے جا رہے ہو اور اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو بھی شریک عبادت بنا رہے ہو جب کہ ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام قسمیں صرف اسی کے لیے خاص مانی جائیں لیکن بات یہ ہے کہ لوگ محض اٹھکل پچو باتوں پر چلنے والے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ دلائل کے مقابلے میں اوہام و خیالات اور زن و گمان کی کوئی حیثیت نہیں قرآن میں زن یقین اور گمان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں زن یقین اور گمان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں دوسرے معنی مراد ہیں پھر یعنی اس ہٹ دھرمی کی وہ سزا دے گا کہ دلائل نہ رکھنے کے باوجود یہ محض اوہام حام باطلا اور جنونِ فاصدہ کے پیچھے لگے رہے اور عقل و فہم سے ذرا کام نہ لیا پھر جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پچھلی کتابیں نازل فرمائی تھیں پھر یعنی حلال و حرام اور جائز و جائز کی تفصیل بیان کرنے والا پھر اس کی تعلیمات میں اس کے بیان کردہ قصص و واقعات میں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں پھر یہ سب باتیں واضح کرتی ہیں کہ یہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ماضی اور مستقبل کو جاننے والا ہے پھر ان تمام حقائق کو دلائل کے بعد بھی اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے تو وہ بھی تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے تمہاری زبان بھی اسی کی طرح عربی ہے وہ تو ایک ہے تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم دنیا بھر کے ادیبوں فصحاء و بلغاء کو فصحاء و بلغا کو اور اہل علم و اہل قلم کو جمع کر لو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سی چھوٹی صورت کے مثل بنا کر پیش کر دو قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے اس کا جواب نہیں ملا جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ فی کے کلام الہی ہے فی کے کلام الٰہی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے